جس دن کچھ منہ انجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم آمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنی کفر کا بدلا